حق سے اپن گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راس بہقے اس کے لیے دنہ میں رسوائی ہے اور قامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے